تاکہ کسی طریقے سے اس کا ایک تصور تمہارے ذہن کے اندر اس کا جو نقص قائم ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ اب ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کی تکرار کریں اعادہ کریں اس سے شاید اس کا جو تصور ہے یا تاثر جو مطلوب ہے وہ کسی درجے میں ہمیں حاصل ہو جائے خال دین ابدا ذالک ادا ظال کل یہ ہے بہت بڑی کامیابی اس کے اندر خود بخود ایک بات مزمر ہے جو اس کامیابی سے دوچار ہو گیا واقعہ یہ ہے کہ چاہے دنیا میں اسے فاقے آئے ہو چاہے دنیا میں گمنامی کی زندگی بسر کی ہو کوئی اسے جانتا تک نہ ہو چاہے دنیا میں ایک کٹیا ہی میسر رہی ہو کوئی گھاس پھوس کی جھونپڑی ہی میں زندگی گزاری ہو لیکن یہ اگر وہاں کامیاب ہو گیا کل فوج یہ بہت بڑی ہے اصل کامیابی ہے یہ سارے مضامی صورت العصر میں بھی بیان ہو چکے ہیں کہ در حقیقت اصل تو لمبے لباب یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر وہاں کامیاب ہو گئے اور وہاں کی کامیابی کی چار شرائط ہیں ایمان عمل سال تواسب لگ تو سب وہاں اگر یہ چاروں چیزیں ہیں انسان کامیاب ہے چاہے یہاں فاقے آ رہے ہوں چاہے یہاں کوئی جانتا نہ ہو جیسے کہ حضور کی وہ حدیث جو میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہیں کسی محفل میں بار نہ پا سکے کہیں سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات نہ سن کر دے کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ کرنا قبول نہ کرے لیکن اللہ ہاں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا یہ ہے ڈفرنس ویلو کا قدر و قیمت کا تو اگر تو یہ ہے معاملہ تو پھر کامیابی ہے اور اس کے برعکس لذینہ کفرو و کس آ اور وہ لوگ کے جنہوں نے دبایا اور جھٹلایا میں نے یہاں کفر کا ترجمہ جو ہے انکار نہیں کیا نوٹ کیجیے جان بوجھ کر کفر کا اصل مفہوم کیا ہے ابھی ہم نے لفظ پڑھا یوں کب فران ہو آتے ہی دور کر دے گا اس کی برائی کو کفر پر ہم بحث کر چکے ہیں تیسرے درس میں سورہ لکمان کے دوسرے رکو کے ضمن میں شکر کے مقابلے میں کفر کفرانے مت پن، کفر ہے اصل اس کی لغوی بنیاد کیا ہے کہ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو دبا دینے کو چھپا دینے کو اسی لیے کاشتکار کو کہا جاتا ہے کافر یا کفار وہ بیج کو زمین میں, زمین میں چھپاتے ہیں دفن کرتے ہیں گٹھلی زمین میں دفن کریں گے تو آم کا پودا جو ہے وہ وجود میں آئے گا تو چھپانا دبا دینا شکر یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی احسان کیا ہے تو فطرت کے اندر سے ایک چشمہ ابلتا ہے ایک رد عمل ہے احسان مندی کے جذبات کا چشمہ آپ اسے دبا رہے ہیں یہ دبا دینا کفر ہے یہ کفران نعمت ہے اسی طرح ایمان جس شہ کا نام ہے اس کی تائید اندر سے ابھرتی ہے انسان کی فطرت میں سے اس کی شہادت جو ہے وہ اجاگر ہو کر آتی ہے ابھر کر سامنے آنا چاہتی ہے لیکن ایک شخص دباتا ہے اس کو کوئی مسلحت ہے کوئی اپنی چودراہٹ کی فکر ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کل کہ در حقیقت نبوت کے باب میں اور رسالت کے باب میں جو سب سے زیادہ بڑی ٹھوکر جو انسان نے کھائی وہ یہ کہ سرداروں نے چودھریوں نے اپنی سیادت اور قیادت اور چودراہٹ کی حفاظت کے لیے لوگوں کو برگلایا یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں تو انسان اپنی سیادت کے تحفظ کے لیے اپنے مفادات کے لیے یا جیسے سورہ قیامہ میں آئے گا بل ارید ال انسان انہیں یف جو انسان چاہتا ہے و فجور کی زندگی کا اتنا عادی اور خوگر ہو گیا ہے کہ اب چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی ان عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں حرام خوری ترک کرنے پر آمادہ نہیں لہذا چھپا رہا ہے دبا رہا ہے حالانکہ اندر سے فطرت کے اندر سے گواہی ابت رہی ہے جیسے کہ آیا ہے وہ جہادو بہا وسط ہاں انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کے دل ان کے نف جو ہے اس پر یقین کر رہے تھے کہ بات ٹھیک ہے مانو لیکن ایک انسان تباہ رہا ہے یہ ہے کفر تکزیب ہے جٹ لانا یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے یہ جرم والا جرم ہے ایک جرم تو یہ ہے کہ فطرت میں سے گواہی ابری کے بات ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ واقعی اللہ ایک ہی ہے اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں کوئی شریک نہیں واقعی ان کا دعویٰ درست ہے یا سابق ہے یا ہے جو بات یہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی میری فطرت سے مطابقت رکھتی ہے بات صحیح ہے لیکن نہیں آدمی نے دبایا ابو جہل کو اپنی سیادت کی فکر ہے ابو لہب کو اپنے سرمائے کی فکر ہے اس فکر کی مجھے دبایا یہ ایک جرم ہوا اور دوہرا جرم یہ ہے جھٹلایا غلط کہتے ہو جھوٹے ہو کزاب شاہرم کزاب جادوگر جھوٹ بولنے والا تمہارا دعویٰ باقی ہے تم شاہر ہو تم شاعر ہو تمہارا یہ قول ہی غلط ہے کہ اللہ کا کلام ہے جو تم پر فرشتہ لے کر نادل ہوا ہے یہ تو تمہارا منگڑت کلام ہے یا تم کسی کسی عجمی غلام سے ڈکٹیشنز لے رہے ہیں اور ہم پر ڈھونس باتے ہو یہ تقزیب ہے تو یہ جو دو الفاظ آئے ہیں یوں نہ سمجھئے کہ یہ ایسے ہی صرف تکرار ہو رہی ہے دونوں کے اندر در حقیقت اپنی اپنی جگہ پر ایک مانویت ہے جو مصبر ہے فل لزینہ و کسزبو میں آئے وہ ہیں آگ والے خالدین دین وہ بھی رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش و اصل مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے آزن اللہ بنا اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے یہاں ایک بہت اہم تصری نقطہ ہے اہل جنت کے تذکرے میں خلود پر ابادہ کا اضافہ ہے اہل جہنم کے تذکرے میں محض خلود کا ذکر ہے ابدا کا اضافہ نہیں ہے ایسا بلا وجہ تو نہیں بے سبب تو نہیں ہو سکتا دنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھ ہو جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آئے میرے اشار میں آوے معلومات جو لفظ آیا ہے کسی وجہ سے آیا جو لفظ نہیں آیا وہ بھی کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے نہیں آیا یہی معاملہ سورہ می میں ہے وہاں بھی اہل ایمان کے ساتھ خالدین افیہ آبادا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اور اہل کفر کے ساتھ جہنمیوں کے ساتھ خالدین فیح یہ دو مقامات ایسے ہیں ویسے تو دوسری جگہوں پر جہنمیوں کے لیے بھی خالدین افیہ ابدا کا اضافہ موجود ہے لیکن علیحدہ علیحدہ یہ دو مقامات ایسے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ بیک وقت تقابل ہو رہا ہے فوری تقابل ہے کہل کہ جنت کے ساتھ خالدین افیہ ابدا اہل جہنم کے ساتھ خالدین افیہ اس کی بنا پر امت میں دو اکابر دو عظیم شخصیتیں ہیں جو باقی ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو تصوف میں اہل تصوف کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے شیخ اکبر کہلاتے ہیں دوسری طرف امام ابن تیمیہ ہمارے ہاں تفسیر حدیث کے علم میں فقہ کے علم میں خاص طور پر جو غیر مقلد ہمارے ہاں کہلاتے ہیں اہل حدیث حضرات ان کے چوٹی کے امام ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاں سندیں دو ہیں ایک سند ہے روایت کے اعتبار سے وہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ایک سند ہے علم کے اعتبار سے تفسیر کے اعتبار سے عقائد کے مباحث کے اعتبار سے وہ آخری سندیں امام ابن تعمیر رحمہ اللہ تو امام ابن تعمیہ نے ابن عربی کی تردید میں ان پر تنقید میں بڑی شدت اختیار کی ہے زندقہ الہات نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں کن کن الفاظ کو استعمال کیا ہے تو ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد لیکن اس معاملے میں دونوں متفق ہیں اگرچہ اہل سنت کی اکثریت جو ہے ان دونوں کی بات کو رد کرتی ہے اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی ابدی ہے ہمیشہ ہمیش،, ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش اسے کبھی ختم نہیں ہونا اسی طرح دوزخ بھی ابدی ہے ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش کبھی ختم نہیں ہونی اہل سن کئی ما عقیدہ یہ ہے البتہ اس سے ذرا ہٹ کر شیخ ابن عربی اور امام ابن تیمیہ رہے اللہ دونوں کی رائے یہ ہے کہ جنت ابدی ہے دوزخ ابی نہیں ہے اقل و منطق اس رائے کے حق میں ہے اس لیے کہ قرآن اور حدیث نے ایک اصول کو بہت نمایاں طور پر واضح کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جرم اور گناہ کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنا وہ جرم اور گناہ ہے جبکہ نیکی کی جزا دس گنا ستر گنا ہزار گنا جتنا چاہے اللہ دے جتنا اضافہ فرمائے جو ہم پچھلے دس میں پڑھ چکے سورہ نور میں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں لیجزی اللہ آستانہ میں عامر ہوں یہ تو ہوگا ان کی جزا کا معاملہ ادر کا معاملہ وہ تو حساب کتاب سے ہوگا وہ یزید احملی یردوں کو میں یشا بغیر حساب اور مزید دے گا اپنے فضل سے اور اللہ تعالیٰ جس کو جاتا ہے دیتا ہے بلا حد و حساب بلا نہایت تو معلوم ہوا کہ سزا کا جہاں تک تعلق ہے جرم کی سزا گناہ کی سزا گنا کا عذاب یہ بہرحال نساب کتاب کے ساتھ ہونا ہے جبکہ نیکی کی جزا نیکی کا بدلہ وہ بے حد و نہایت ہو سکتا بلکہ ہوگا اس اعتبار سے غور کیجئے کہ انسان اپنی محدود زندگی میں اگر اس کا ایک ایک لہجہ ایک ایک لمحہ بھی گناہ میں بسر کرے تب بھی محدود ہے غیر محدود تو نہیں ہے اس کی جزا کو منطق کا تقاضا تو یہی ہے بہرحال محدود ہونا چاہیے کتنا ہی قبیل ہو فرض کیجئے ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ آدم کے بیٹے نے جو جرم کیا چونکہ سورہ معدہ میں اس کا تسکرہ ہے پہلا قتل کیا قابیل نے حابیل کا اور یہ جرم اب جب جہاں بھی قتل ہو رہا ہے نسل آدم میں اس قابیل کو حصے میں بھی اس گناہ کا اندراج ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ ہے پہلا جرم کرنے والا آپ کوئی نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کے اثرات جہاں تک جائیں گے آپ کے حساب میں درج ہوتے رہیں گے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا یہ کھاتا جو ہے یہ آپ کا جو خیر کا سلسلہ ہے صدقہ جاریہ کھلا رہے گا کھاتا اسی طریقے سے آپ برا کام کرتے ہیں اب یہ برائی آپ کو دیکھ کر جس نے کی آپ کی نسل میں آپ کے اور جاننے والوں میں جہاں جہاں یہ پھیلے گی اس سے آپ کے حساب میں بھی اندراج ہوتا رہے گا اس کے گلاف لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تابیل سے لے کر اور آخری انسان جو پیدا ہوگا دنیا میں ان سب کو بھی شمار کر لیجئے تب بھی محدودیت تو ہے نا آپ اس کو کتنی ہی طرف دے لیں کتنی ہی مرتبہ اس کو کتنی ہی نیو ایجاد کر لیجئے لائٹ ایئرز بنا لیجئے جو چاہے کر لیں لیکن محدود رہے گا وہ رہے گا فائنائٹ ان فائنائٹ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے عقل کا منطق کا تقاضا وہی ہے کہ جو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ وہ بہت بڑے منطقی تھے اتنے بڑے منطقی کہ انہوں نے مشائین کی منطق کے ٹکڑے اڑا دیے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی رد کیا اور رد والل ان کی مارکت الارا کتاب ہے ارستوں کی منطق جو ہے اس کے بخیے اجڑ کر رکھ دی بہت بڑے منطقی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو منطقی ہوگا کہیں نہ کہیں منطق کے وار سے خود بھی تو گھائل ہوگا آخر اس اعتبار سے ابن تیمیا جو وہ اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف یہ رائے رکھتے ہیں منطق اس کے حق میں ہے میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں عقل کا تقاضا ہے اور وہ اصول جو ہے وہ بھی اسی کی تائید میں ہے کہ نیکی کا اجر و ثواب اور بدلہ وہ بہت بڑھ چڑھ کر اضافہ مضافہ ملتا چلا جائے گا لیکن بدی کی سزا جو ہے وہ حساب کتاب سے ہوگی اس اعتبار سے بھی اس نظریے کی تائید ہوتی ہے بعض احادیث بھی آتی ہیں اور ان کو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت النبی پر جو چار جلدے انہوں نے تصنیف فرمائی اصل میں تو دو جلدوں میں سیرت ختم ہو گئی جو کہ ان کے استاد علامہ شبلی کی تصنیف ہے لیکن بعد میں بکیہ چار جلدوں میں شاگرد یعنی سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا بنا دیا ہے ان چار جلدوں میں اسلام اور حضور کی تعلیمات مختلف عنوانات کے تحت بہت عمدگی کے ساتھ ان کو جمع کیا ہے اس میں انہوں نے وہ احادیث بھی جل چہارم میں دی ہے اور ان کے حوالے سے انہوں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے اس میں جل چہارم ان سیرت النبی کی کہ جہنم ابدی نہیں ہے وہ احادیث بھی کوٹ کی کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ایسے کھنکے گی جیسے خالی دیگ کھنکتی ہے اس میں کچھ نہیں رہے گا اب یہ کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اگرچہ ایک روایت یہ ہے کہ جب سید سلیمان ننوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بیڑت کی ہے مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر تو انہوں نے جن جن آرا سے توبہ کرائی رجوع کرایا ان میں یہ رائے بھی شامل تھی اور سید سلیمان صاحب اپنی اس رائے سے تائب ہو گئے انہوں نے اپنی اس رائے سے رجوع کیا لیکن یہ کہ بارہ تو کتاب چھپ رہی ہے اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا وہ دلائی پورے کے پورے احادیث کے استحصاد کے ساتھ اسی کے حق میں ہے کہ جہنم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی یا تو یہ ایک رائے یہ ہے یہ حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ جن میں سرے سے ایمان کی کوئی رمق نہیں ہوگی وہ بالکل پیرش ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے وہ یا کہ ان میں کوئی باقی رہنے والا انصر ہے ہی نہیں دبام تو ایمان کو ہے جن میں رائے کے برابر دا کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بلاخر سزا پاکر نکل آئیں گے تو گویا کہ جہن خالی رہ جائے گی کھلکتی ہوئی دیکھ کے مانند ہوگی کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا میں نے یہ بحث ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے بہرحال یہ بھی آپ کو بتا دیا اہل سنت کا یہ مائی عقیدہ وہی ہے اسی میں آفیت ہے آفیت اس لیے ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہماری نفسیاتی کمزوری ہے کہ ذرا سا بھی ہمارے آصاب پر سے اگر گرفت کمزور پڑ جائے اس ایمان بالآخرہ اور ایمان بل میں زیادہ جو چیز ہے وہ تو در حقیقت جہنم کا خوف اس کے عذاب کی جو, جو بھی سختی ہے حوالنا ناکی ہے اس کا تصور پھر اس کی ہمیشگی اس کا دباؤ یوں نسم یہ کہ یہ جن کی رائے یہ ہے کہ وہ بل آخر ختم ہو جائے گی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دو چار دن کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ سدہ برس ہزارہ برس رہے گی وہ عذاب جو ہے اس معنی میں خلود ہی کے حکم میں ہوگا اس معنی میں ابدیت ہی کے حکم میں ہوگا لیکن بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا ہماری جو کمزوری ہے اس کی بنا پر ذرا سا بھی یہ اس تصور میں اگر ڈھیل ہو جائے تو آصاب کے اوپر سے گرفت جو ہے ایمان بالآخرہ کی اس کے کمزور پڑنے کا اندیشہ ہے اس بنا پر آفیت تو اسی رائے میں ہے لیکن میں نے چاہا کہ آپ کو یہ دو جو بہرحال بہت بڑی شخصیت ہیں اس میں کوئی شک نہیں اہل تصوف میں چوٹی کی شخصیت ہے شیخ اکبر کی محی الدین ابن عربی اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے علم میں بڑی چوٹی کی شخصیت ہے ابن تیمیہ کی رحمہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں اور دونوں ایک دوسرے کی باقی ہر اعتبار سے ضد لیکن اس معاملے میں دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من یہاں ان کی رائے میں اتفاق ہے اب صرف جو چند منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں اس میں دوسرے رکوع کے مضامین کی ترتیب صرف آپ کو میں بتا دیتا ہوں اب باقی تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسرا رکوع جو ہے وہ ہم اب اگلی دشس میں شروع کریں گے اس حد تک تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب آٹھ آیتوں پر مشتمل ہے دوسرا رکوع پانچ آیتوں میں ایمان کے سمارات ایمان کے نتائج ایمان کے مزمرات کو کھول کر بیان کیا گیا اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور ایک عجیب حسن ترتیب ہے واقعہ یہ کہ اس اعتبار سے میں نے جب بھی غور کیا ان پانچ آیتوں میں قرآن مجید کے اعجاز بیان کے بڑے بڑے شواہد ہیں جو نظر آتے ہیں بڑی بڑی گواہیہ ان میں سے مثلاً ایک حسن ترتیب ہے کہ یہاں پانچ آیتیں اس طرح انداز میں آئی ہیں کہ پہلے آپ ویژولاز کیجئے تصور کیجئے ایک فرد کا ایک انسان اس کی شخصیت کے دو رخ ہیں ایک رخ یہ ہے کہ کچھ حالات واقعات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں کچھ کیفیات وارد ہو رہی ہیں کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت آ گئی کوئی بیماری آ گئی یا کوئی راحت کی بات آ گئی کوئی خوشگوار واقعہ پیش آ گیا یہ چیزیں ہم پر وارد ہوتی ہیں خارج سے ہم اثر پذیر ہوتے ہیں ان حوادث و واقعات سے اور ایک ہماری شخصیت کا رخ ہے کہ ہمارے اندر سے کچھ افعال حرکات و سکنات جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں ایک ورود ہے ایک سدور ہے ایک ہم پر وارد ہونے والی کیفیات ہے ایک ہم سے صادر ہونے والی حرکات و سکنات ہمارے آزا و جوارے سے جو صادر ہونے والے افعال و اعمال ہیں اس اعتبار سے ترتیب بیان کی گئی کہ اگر ایمان حقیقی ہے تو وارد ہونے والی چیزوں کے بارے میں نقطۂ نظر کیا ہو جائے گا اور صادر ہونے والے اعمال کے اندر کیا تبدیلی آئے گی اس کے بعد یہ تو تین چیزوں میں آئے گی صادر ہونے والوں میں دو پہلوؤں سے بحث ہوئی وارد ہونے والے پر ایک آئے پھر آپ تصور کیجئے ہر انسان اس دنیا میں ہے تو کچھ رشتوں میں جکڑا ہوا ہے رشتوں کے مختلف دائرے ہیں پہلا دائرہ ہے والدین بھائی بہنیں اور شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر اور اولاد یہ پہلا دائرہ ہے پھر دوسرا دائرہ ہے چچا ہیں بتیجے ہیں ماموں ہیں بانجے ہیں پھر قوم کا قبیلے کا قوم کا نور انسانی کا یہ دائرے ہیں جس کو اقبال نے کہا رشتہ و پیونت اور ایک یہ کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال و اسباب یہ ضروری ہے وسائل و ذرائع آدمی اسباب و وسائل ان دونوں کے بارے میں ایمان کے نتیجے میں نقطۂ نظر کیا بن جانا چاہیے یہ ہے پانچ آیات جن میں نہایت جامعیت سے ایمان کے ثمرات کو بیان کیا گیا ہے میرے یہ قرآن مجید کا بڑا اعجاز کا حامل مقام ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں ارض کیا تھا یاد کر لیجئے کہ ان سمراط اور نتائج ایمان کے ضمن میں چار آیات وہ ہیں جو داخلی ثمرات سے بحث کرتے ہیں انسان پر نفسیاتی طور پر کیا, کیا تبدیلی واقع ہو جانی چاہیے اس کے زاویہ نگاہ میں اس کے نقطہ نظر میں اس کے مینٹل ایٹیچیوڈ میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے اور صرف ایک آیت جو بحث کرتی ہے کہ اس کے اعمال میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے معلوم ہوا کہ واقع انسان چونکہ حیوانے عاتل ہے انسان کی شخصیت صرف ظاہر نہیں بلکہ اصل تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ کی طرح سمجھنا چاہیے ظاہر تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے اصل آئس برگ جو ہے وہ تو نگاہوں سے اجل ہے وہ باتوی تبدیلی اگر ہوتی ہے تو اصل تبدیلی ہے تو اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ اس پانچ آیات میں سے چار میں وہ داخلی کیفیات میں جو انقلاب آنا چاہیے ایمان کے نتیجے میں اس کا بیان ہے اور صرف ایک آیت میں خارجی ظاہری اعتبار سے عملی اعتبار سے جو اس کا نتیجہ برامد ہونا چاہیے اس کا بیان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جملہ سمرات ایمانی سے زیادہ سے زیادہ حصہ وافر عطا فرمائے بحراور فرمائے بارک اللہ لی و لکن فی فرقران العظیم و نفا لی ویا کم ولایات الحکیم